بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات چیول ثم کثرو ربی میا دلوں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 چلبو بلحی لہم پرسنتی بِهِ اتی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 ولو انزلنا الامر ثم لا ينظرون کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی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 جس میں اب یہ مبتلا ہیں اے محمد تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے پی ممول ابنی نَفْسِهِ کت لا نہ ن ل کم یوں میل مچھل الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ال اوای اچری سنول ابو پان ملو پان ال امی من کول أَسْلَمَ کو می مِنَ مشرقی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 انل عش اخبشہ د شہید بینی و بینک و اوشی ال بِهِ پولی ولؤ مع الله آلهة أخرى قل لا کمک قل الی هو افرا واحد ال بريء مما تشركون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 کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے کٹئی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ یار الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 تم من پولیگین اشوک این شوک اکوین کم تم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 کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے انظر کیف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما او وہ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ کھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ج دون پینوں یو رین کسوں انہ دل سپیل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 وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شور نہیں ہے وَلَوْ يا ليتنا نود نكذب ربنا ونكون من المؤمنين کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں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 ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے وہ تو ہیں ہی جھوٹے اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے وہ کالو ان دنیا آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا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 واپس لائے جائیں گے وہ پال امر نئی نزل اتم لَا لیا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 ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیتے جاتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله او اچت خم سو اولا الله اولا تدو نم سواد ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ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 سنت بل کنگ کسٹ کو لو بہم وسٹ کو لو بہم وز مش پانو میں کیلو جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اِقنَان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو فلما نسو ما ذکرو بہ فتحنا علیہم ابواب كل شیء حتا اذا فرحو حتا اذا فرحو بما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 فل اے محمد ان سے کہو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 کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا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 إِنْ أَتَّبِعُ ویبل مَا يُوحَى ان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 وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں اولا تو ندون بل غدر کی واشیوری دون و جہاں میں آ رہی کیا منحصب میں منفی سب کیا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 سچن باب لولہ دئی أَلَيْسَ اللَّهُ دل نشری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 کپل سل منا کت کم نیو او منا وَأَصْلَحَ لمی باجی ووی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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اور اس طرح ہم اپنی نشانیان کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے قل اننی نہیںت ان اعبد الذین تدعون من دون الله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 تو گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا قل انی علا بینت من ربی وکذبتم به ما تم ما تستعجلون به ان شخم اللہ لکو خیر الفاصلین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 کے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے میں تس کو می اور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 زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خوش گتر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل ويعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فی سوکھا اجل مسائی مؤ جم سی مل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 ویو سیلو کم سوتن ہت اہد کل مو تو اہد کمل مو لا نمپو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 جی کم بولو مل بری بحری تدرون ہوں تو برو سدرون تو برواؤں خوف ان جن میل کو اے محمد ان سے پوچھو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 أو من تحت کم او میل اوجل کم اویل بعض انظر اویب نصرف فل تلام یس کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعْدَ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ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 شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا سل نقصوں سبت لئی سلح مونی والوں شی لئی سلح مونی والوں شف چا دل ملین ادو کبو لہم شاب مہم شاب می موبی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 انور دل اجوشیا پی كالذي دستیا پین في الارض حيران لهم العالمين ہود و امی واتقوه وهو الوی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 یوم اکول کو سول المل کو یوم فسکو آلوئی بھی اشن وکی وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے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 فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب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 خاف می کھون بھل ایش ابھی شعبی کل شہ نلم اصل تک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 ظلم لهم الامن حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راست روی پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا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 وہ دوں پینل دیہی سو نو بو شو س و کدلی نجل مفنی و زری وائ سو نالشی و اس ویو نل سبل لال می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 ائهم وذرياتهم واخوالهم وجت بيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا اڑ ہوں کی سب نبو صور فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا, بها قَوْمًا مل بِهَا بِكَافِرِينَ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت اٹا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے هد اللہ دین حد اجرا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 پالومل والمنل بل جبھی مسنو جان کو پیس تم دونوں چتیم تم نل مو تم اب اکم کل تم ندم سیخ بہن اللہ بھو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 یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنوع کرو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً او منتھن اؤ کال اوہ ارنو شیو وم کال چیلو مل الله وَالْمَلَائِكَةُ پو أَيْدِيهِمْ اول ملا تو باس پو دین اخری جو تم تک تم تک بے اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان دھڑے یا کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے درا حالے کہ اس پر کوئی وہی نازل نہ کی گئی ہو یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکارات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر توہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے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 ما کم شا مین جان تم این ہمفی کم شوق لپت پپا دئی نم فرمائے گا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 فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ دانے اور گٹھلی کو پھارنے والا اللہ ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے خارج کرتا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ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 فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وجو نو میہم اوس نری وی رم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 قد جاءكم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ نسی ومن وَمَا کم عَلَيْكُمْ حصی دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں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 اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں مشرقی اے محمد اس وہی کی پیروی کیے جاؤ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 مینو <الإنما> <يؤمنون> یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے محمد ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں تو ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ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 و کد ل جل نلی نی نا دور شیون جی یو ہی بابو یو ہی بابو ال بابوئفل پولی مَا ربالو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 ولی إِلَيْهِ بلتی الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ کو تریفو وليقترفو وَلِيَقْتَرِفُوا و تریفو میں ہوں کو یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے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 تم <سسجح> <سجح> <سجح> کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی جو لوگ گناہ کا اختساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے چلو مرم یو چریس مار و اُلتی اسپ و اشیا پین اونیج دلوک و اتو مہم اکم مشکو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 دراصل وہ اپنے فرید کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا جاءتهم لن نؤمن حتى مثل ما اوتي رُسُلُ اللَّهِ کالحت أَعْلَمُ اونتی يَجْعَلُ حسل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 نیو ریدہ جل پوی پنکھم سم کل جانل میو پ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ سَتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا اجلوی اجل چلن کلین سیح مش ان رَبَّكَ حَكِيمٌ منالی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 قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ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 کم ویس تقلف مل داد مشکم کم من شمت قوم قری تمہارا رب بے نیاز ہے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 تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم خدا کو آجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے کلیہ فصوں فصال مون آ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْخِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِنَا اللَّهِ وما كان فهو يصل الى ساء ما ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزام خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے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 ولو شاء اللہ ما فعلو وما اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطراء پردازیوں میں لگے رہیں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 اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان افتراء پر داسیوں کا بدلہ دے گا۔ وقالو ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا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 مری ازمل صرف المصرفی وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے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 عليه ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 میتن فَإِنَّهُ سفن او لمحی زیریجن لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 میو نر مل مل موایا اختل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 اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا سولین اشو أَشْرَكْنَا وَلَا علم وَلَا حَرَّمْنَا مِن ان كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبل ہتو سن ہل دل خریج نو ان تم علت خوش یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے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 شہد اکمل فَإِن شَهِدُوا فَلَا شہید ن ولا تتبع الذين كذبوا لا وهم بربهم ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ شہادت دے دیں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 اللہ تشری پوشن وڑ چپ نحن نرزقكم نوزو کم اہم وڑت کو بول سویشم و مپن وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آیت کی ہیں یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو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 چکور بو ملتی میل بلتی ش افل کئیلمی زن بلکی لو کل پون سن لو سا وید پول تم سا دلو چل دیا دل اؤفو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 اور تقوی کی روش اختیار کرو بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستہم لغافلین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 سبنگل آف دف ذلین افدیف آیت سو اللہ بنا چنو افدیف اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے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 تیاہ ملیا تیا ربک بعض بو ایب بابویا چھبی کلیا ساؤن سنت کمنچ ابلو اوں کش بچی ایمنیہ پیرو پولی تو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 تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اندین فو دین ہنو شیاست میش ان سم بین چنو یسالو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 قل انني الى صراط مستفی مل دینت اباہنی فم کیا نلل مشرقی اے محمد کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے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 وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہو میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سرے اطاعت جھکانے والا میں ہوں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 اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے